رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب ولا ولا اللہ, اللہ کے فضل و کرم کی توفیق سے علم کا یہ سلسلہ ہمارا برابر جاری ہے الحمد ہر جمعہ کو کے بعد سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پانچ کے دس منٹ سے الحمدللہ کتاب الجام جو امام حافظ ابن حجر کی کتاب ہے آخری باب بابو ترغیب امک الاخلاق اس کے تعلق سے گفتگو ہماری لگاتار شیخ محترم کی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حبرامین ہم لوگوں کو سننے زیادہ مل کرنے کی توفیق دے شیخ محترم پہلے تشریف فرما ہے اس لیے میں مزید کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں شیخ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شیخ خبر درس کا آغاز فرمائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دامین دا اور ان تمام کلمات کو اور ان تمام دروس کو شیخ کے درجات کی برندی کا ذریعہ اور سبب بنابر عالمین اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحیا من المان قابل احترام قبیر مختار احمد مدنی حفیظ اللہ اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اطرام اور بہنوں حافظ الن حجر رحم اللہ کی کتاب گلوغ المرام کا آخری حصہ جو اخلاق و آداب سے متعلق ہے کتاب الجام اس میں سے بابر باب, باب ترغیب فی مکارم الخلاق اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان اس باب سے احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں آج اس باب کی حدیث نمبر چھ کا مطالعہ ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے جو آج کی حدیث میں ہمارے سامنے ہے جو حیا اس کو ہمارے ہاں پر شرم بھی کہا جاتا ہے شرم و حیاء سے متعلق ہے حدیث کے الفاظ ہیں وہ عانب عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحیٰ امن المان خردی اللہ تعالیٰ سے, روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے متفقن علیہ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری میں یہ حدیث نمبر چوبیس پر ہے اور مسلم میں حدیث نمبر چھتیس پر اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم بات اور ایک بہت ہی اہم وصف کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ حیا ہے اور اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے یعنی حیا کا تعلق ایمان سے ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے کہ ایک انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان قوئی ہے اور اگر اس کا اخلاق برا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے لیکن ان تمام اخلاق میں ایک بہت ہی اہم خلق یا ایک بہت ہی اہم اخلاقی صفت ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے اور جس کے جانے سے ایمان جاتا ہے آگے جیسا کہ ہم حدیث میں دیکھیں گے وہ کون سی صفت ہے وہ حیا کی صفت ہے ہم لوگ اپنے ماحول میں سمجھتے ہیں کہ بس شرما جانا حیا ہے لیکن حیا کا ایک بہت ہی وسیع تصور اسلام میں ہے اور اس کی تعریف اس کی اس کی تفصیل بہت ہی شامل ہے جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے اسی لیے اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ یا ایمان کی ایک لازمی صفت قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی کہ حیا دین اسلام میں کتنی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی خلی دین ان خلعقل و ان اسلامی الحیا ہر دین کا ایک نمایاں وصف نمایاں اخلاق ہوتا ہے ہر دین کا ایک خصوصی اخلاق ہوتا ہے جو اس کی علامت ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق اگر ہے تو وہ حیا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سعید جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انچاس پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نمایاں صفت یا اسلام کا نمایاں اخلاق جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کو پہچانا جاتا ہے وہ حیا ہے معلوم ہوا کہ یہ صفت ہر مسلمان میں ہونی چاہیے اور اسی کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں پہچانا جاتا ہے کہ حیا والا ہے یعنی مسلمان حیا والا ہوتا ہے جو انسان جس کی زندگی میں اسلام آ جائے اس کی زندگی میں لازمی طور پر حیا کا آنا واجبی ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں بے حیائی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اسلام میں اس کے ایمان میں کمزوری یا کھوٹ ہے اس سے حیا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس حدیث کا جو کہ ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحایا حیا ایمان میں سے ہے اس حدیث کا ایک سیاق ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے وہ کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالمہ کہتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجلن وہ ہوا یو تب اخواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا اور وہ اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو حیا کے سلسلے میں تعدیب کر رہا تھا یو اس کو گویا کہ ڈانٹ رہا تھا شفقت سے لیکن ڈانٹ رہا تھا تنبیہ کر رہا تھا یقول ان کا لتستا حتی کہ ان یقول اد ابربک وہ کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو اور اس کے بولنے کا مقصود یہ تھا گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا شرمانا تمہاری حیا تم کو نقصان پہنچائے گی یا تمہاری حیا کی وجہ سے تم کو نقصان ہوتا ہے فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فن الحیا امین المان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے جو تمبی کر رہے تھے ڈانڈ رہے تھے اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے اس سے کہا کہ چھوڑو اس کو چھوڑ دو اس کو حیا سے روکو مت دائیں ان الیا امن ایمان اس لیے کہ حیات تو ایمان میں سے ہے یعنی تم اس کو حیا سے روک رہے ہو حیا سے منع کر رہے ہو حیا کے بارے میں بتا رہے ہو کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا نہیں اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے اور اس صفت سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے خالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ حیا تو ایمان میں سے ہے یعنی یہ مطلوب چیز ہے معیوب نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے جس کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ نقصان والی نہیں ہے بلکہ یہ فائدے والی ہے یہ ایب نہیں ہے بلکہ یہ خوبی ہے اس حدیث میں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب ال... صحیح بخاری میں کتاب العدب میں حدیث نمبر 6118 پر اور امام مسلم نے کتاب ایمان میں حدیث نمبر چھتیس پر روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں جس میں سے بنیادی بات یہ ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایک انسان کے اندر حیا ہونا ضروری ہے جس کے اندر ایمان ہے اس میں حیا ہونا واجبی ہے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک صاحب دوسرے کو منع کر رہے تھے ڈانٹ رہے تھے یا تمبی کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے کہ تمہاری حیا سے تم کو نقصان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نصیحت کی ان کو تمبی کی وہ اپنے بھائی کو حیا سے روک رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے سے روک دیا معلوم بعض با اوقات ایک انسان لا علمی کی وجہ سے ایک مطلوب کو منکر سمجھنے لگتا ہے ایک ایسی چیز جو اچھی ہے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اس میں نقصان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی سے منع کر دیا کہ تم ان کو ٹوکو مت روکو مت منع مت کرو حیا سے باز آنے کی تم بھی ہم کو مت کرو بلکہ حیا ایمان میں سے ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کے لیے علم ہونا ضروری ہے دین کی تبلیغ اور دعوت اور نصیحت اور امر بالمعروف اور نہ منکر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کے پاس علم ہو بعض اوقات علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک انسان ایسی چیز سے لوگوں کو امت کو منع کرتا ہے جو کہ اچھی ہے یا ایسی چیز کا حکم دینے لگ جاتا ہے جو بری ہے لہذا علم کے بغیر خیر ممکن نہیں ہے ایک انسان جو لوگوں کا خیر خواہ ہے بھلا چاہ کے ان کو نصیحت کر رہا ہے ایسے انسان کے پاس اگر شریعت کا دین کا علم نہ ہو قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو ایسا انسان فائدہ کم نقصان زیادہ کرے گا تو اس واقعے میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ صاحب اپنے بھائی کو منع کر رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ اس میں فرمایا دا ہو, چھوڑو اس کو مٹو کو, مترو کو. فَإنَّ من کو حیا تو ایمان میں سے ہے تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیا بہت اہم چیز ہے امام النوی رحمۃ اللہ فرماتے حیا کیا ہے فرماتے ہیں شرح مسلم میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہتے ہیں کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ شرمانا حیا کرنا حیا کرنا حیات میں سے ہے یعنی انسان کے اندر حیا کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں حیات ہے یہ زندگی کے لوازمات میں سے ہے ایک انسان زندہ ہے اگر اس کو کوئی چیز چپتی ہے تو فوراً احساس ہوتا ہے تو یہ احساس ہونا زندگی کی علامت ہے لیکن جسم کے اعتبار سے احساس ہونا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کی روح بھی حساس ہو تو انسان کا حساس ہونا اس کے مزاج میں احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ زندہ ہے اس کا دل زندہ ہے تو کہتے ہیں کہ حیات شرمانا حیات کے لوازمات میں سے ہے وسط یا رج لو منقوت حیات فی ایک انسان حیا کرتا ہے اس کی حیات کی قوت کی وجہ سے وہ بے جان مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے اس کی زندگی کے مراتب ہوتے ہیں اعلی سطح کی حیات اس میں ہے تو اس میں حیات ہوتی ہے لشدت علمی ہی بے مواقع ایپ کے مواقع کی معرفت کی شدت کی وجہ سے جن چیزوں کی وجہ سے ایک انسان ایب دار بن جاتا ہے اور اس میں عیب پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کرنے سے میرے اندر عیب پیدا ہوگا تو اس کا احساس جتنا شدید ہوتا ہے اس احساس کی وجہ سے اس میں حیا یعنی اس یہ حیا کی علامت ہے کہتے ہیں کہ وسط یا رجرو منقو و تلحیات شدت علمی ہی بے مواقع العیب. یہ عیوب کے مقامات کے علم کی شدت کی وجہ سے اس کے احساس کی وجہ سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے یہ اس کی حیات کی علامت ہے تو ایک انسان زندہ ہے تو اس کے اندر حیابی ہوگی وہ شرمائے گا ایسی چیزوں سے جو اس کے اندر ایپ پیدا کر دیں اور لوگوں کے سامنے اس کو ایبدار بنا کر پیش کرے کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کے کپڑوں پر دھبے لگے ہوئے ہوں اور لوگوں کے درمیان وہ دعوت میں جائے نہیں جاتا ہے وہ شرماتا ہے وہ شرماتا ہے یا کوئی آدمی ایسے لباس میں لوگوں کے سامنے جائے کہ لوگ ہنسے اور وہ لوگوں کے درمیان معیوب سمجھا جاتا ہو آدمی اس سے شرماتا ہے تو یہ جو شرمانا ہے ایب کے خوف سے شرمانا ایب کے احساس سے حیا کرنا یہی چیز ہے جس کو شریعت میں بھی حیا کہا گیا ہے اور یہ لغت میں بھی حیا اس کو یعنی واقعی حیا یہ ہے کہ انسان کا ایب سے ایب دار ہونے سے شرمانا حلیمی کا قول امام ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں وقال الحلیمی حقیقت الحف الرمی بے نسبت شر علی انسان کا اپنی طرف شر کی نسبت ہونے سے ڈرنا اور مذمت سے ڈرنا اسی کا نام حیا ہے کہ لوگ میری طرف عیب کی نسبت کریں گے میرے اندر فلاں کمی کوتاہی عیب برائی میرے اندر ہے تو لوگ اس پر میری مذمت کریں گے اس ڈر کا نام حیا ہے کہ مذمت کا خوف انسان کو ہو اپنے ایب کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے کمی کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے اس احساس کا نام حیا ہے علام سنانی کہتے ہیں الحیا من تغ ما ماں آبی حیا کہتے ہیں کہ لغت میں کس کو کہتے ہیں ایک انسان کے اندر جو تغیر پیدا ہوتا ہے الْإِنسَانَ مِنْ خَوْفِ مَا يُعَابُ بھی انسان کو اپنی جانب عیب کی نسبت سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے مزاج میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے اس تغیر کو اس احساس کو حیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں میں میری ذلت ہو جائے گی لوگوں کے بیچ میں میں ابدار ثابت ہو جاؤں گا اس بات کا جو ڈر انسان کو ہوتا ہے اس کا نام حیا ہے الشرع على من فی وہ حق شر یا تو لغت میں ہوا کہ لوگوں کے بیچ میں میں ایبدار ثابت ہو جاؤں گا شریعت میں حیا کیا ہے دینی اعتبار سے حیا کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ فش شرح ایسے اخلاق کو حیا کہتے ہیں شریعت میں یہ على اجتناب اجتنا ہے جو ایک انسان کو گھٹیا اور بری قبی چیزوں سے باز رکھتا ہے برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے جو چیز جو احساس انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے وہ یمن امن تفصیری فی حق دل حق حقدار کے حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے سے جو چیز روکتی انسان کو اس کو حیا کہتے ہیں یعنی ایسے کاموں سے جو برے ہیں ایسی اوصاف سے جو بری باتیں ہیں برے اوصاف ہیں بری برے اقوال سے برے افعال سے جو چیز انسان کو روکتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں اور حقدار کا حق دینے سے دینے میں کوتاہی کرنے سے جو چیز انسان کو روکتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں یعنی کل ملا کے اگر ہم کہیں تو حیا شریعت میں دین میں اس صفت کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہے برائی سے انسان کے اندر شرم پیدا کرتی ہے کہ میں کیسے غلط کام کروں کیسے میں بے حیائی کی بات کروں کیسے میں گالی دوں کیسے میں جھوٹ بولوں کیسے میں لوگوں کا دل دکھاؤں کیسے میں بے حیائی کے ساتھ ادھورے لباس میں لوگوں کے سامنے آؤں کیسے میں گناہ کروں کیسے میں اللہ کا حکم توڑوں تو انسان کے اندر برائی سے جو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیسے غلط کام کروں وہ جو احساس ہوتا ہے کہ اس عیب کو اپنے اندر نہیں چاہتا ہے وہ اس کیفیت کو اس خوف کو اس احساس کو حیا کہتے ہیں سبانی ہی نے بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے اور ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی بھاری حدیث ہمارے لیے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں اس میں ایک بات کہی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے تم ویسے حیاء کرو جیسے کہ واقعی اللہ سے حیا کا حق ہے معلومہ کہ حیا اللہ سے سب سے پہلے ہونی چاہیے بھئی لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر مجھ کو ایب لگائیں گے میری تنقیص کریں گے میری میری مذمت کریں گے میں ذلیل ہو جاؤں گا کدھر لوگوں کے سامنے لوگوں کی نگاہ میں لیکن لوگ کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں بھی دیکھتے ہیں کبھی دیکھ کے بھی اعراض کر لیتے ہیں کبھی دیکھ کے بھی مذمت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی وہ عیب ان کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے اور وہ پاک ہے تمام عیوب سے اور وہ رب ہے مالک ہے اس کا مطالبہ ہے کہ انسان غلط کام نہ کرے اور وہ پکڑ پر قادر ہے اور آخرت میں محاسبہ کرنے والا ہے اور ہر عام آن انسان کو دیکھ رہا ہے نہ صرف اس کے غاہر کو بلکہ اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے جس کے اندر جذبات اٹھتے ہیں گناہ کے معاشیت کے تو اللہ رب العالمین کے آگے اللہ کے سامنے اپنے ظاہر ہو جانے کو اپنے غیوب کے اپنی برائیوں کے اپنی خرابی کے اور اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے انسان کو شرمانا چاہیے تو اصل حیا اللہ سے ہونی چاہیے جو کہ انسان کا مالک ہے محسن ہے اور اللہ جو انسان کا محاسبہ کرنے والا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اللہ حق الحیٰ اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے کہ واقعی اللہ سے حیا کرنی چاہیے قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد لله۔ صاحب نے جب سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ہم تو حیا کرتے ہیں نا۔ الحمدللہ ہم تو حیا کرتے ہیں۔ علماء نے کہا یہاں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم جیسے حق ہے حیا کا حیا کرتے ہیں ایسا نہیں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو حیا ہمارے اندر ہے تو ہم یعنی حیا کرتے ہیں الحمد للہ اور یہ بھی جو بھی ہم حیا کرتے ہیں ہمارا کمال نہیں ہے الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے تو اللہ کی توفیق سے ہم کچھ نہ کچھ تو حیا کرتے ہیں اللہ کے اصول بالکل سرے سے حیا سے ہم آ تو نہیں ہیں قال علیہ صدات آپ نے کہا وہ نہیں اتنا نہیں ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو مطلوب وہ نہیں اتنا کافی نہیں ولكن الاستحياء من اللَّ من الله حتى الحياء ان تحفظ الراس وما وعى اپ نے فرمایا نہیں ویسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو جیسا تم سمجھ رہے ہو اتنا نہیں جتنا تم کہہ رہے بلکہ اللہ تعالی سے حیا کا حق ادا کرنا جتنی حیا ہونی چاہیے ویسا حیا کرنا اتنا حیا کرنا یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى کہ تو اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر نے جن آزا کو گھیر رکھا ہے ان کی حفاظت کریں سر کی حفاظت کریں اور سر نے جن آزا کو گھیر رکھا ہے آنکھیں کان اور زبان اور سر کے اندر دماغ ان کی حفاظت کریں یہ بری باتیں نہیں سوچیں بری چیزوں کو نہیں دیکھیں اور اسی طرح سے کانوں کو غلط استعمال نہ کرے غیبت سننے میں یا موسیقی سننے میں وغیرہ وغیرہ بے حیائی کی باتیں سننے میں اور زبان کو بے حیائی کی باتیں بولنے میں استعمال نہ کرے ان کی حفاظت کرے اللہ تعالی کی نافرمانی سے ولبق نہ وما ہوا اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان اعضا کی جو پیٹ نے جن کو گھیر رکھا یا جن کے پیٹ کے اطراف جو اضا ہے پیٹ نے کن آزا کو گھیر رکھا ہے آدمی کا دل ہے سب سے پہلے پورے بدن کے اندر پیٹ میں اس کی بتن میں ہے اندر دل ہے دل کی حفاظت کریں برے ارادے اس سے نہ کریں اور اس کے اطراف کیا ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں ان ہاتھوں سے گناہ نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں انٹرنیٹ پہ بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں پاؤں سے غلط راستے پر چل کے نہ جائے شراب خانے, جوئے خانے یا گنا کی طرف نہاری نہ کرے اور یعنیت اپنے جسم کی چھپانے کے آزا کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں تو ان کی حفاظت کرے ولبق نہ اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ تو موت کو اور قبر میں سڑ گل جانے کو اور مٹی ہو جانے کو یاد رکھے اللہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ انسان یاد رکھے ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے اور ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے یہ ساری لذتوں کا سلسلہ معاملہ منقطع ہونے والا ہے اور یہ جو جسم جس کو میں مزین کر رہا ہوں خوبصورت بنا رہا ہوں صحت مند بنا رہا ہوں اور لباس اچھے اچھے پہن رہا ہوں جسم کی نمائش اور جسم کی آرائش کر رہا ہوں تو یہ جو جسم ہے یہ مٹی میں ملنے والا ہے جس کے لیے میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں سڑ گل جائے گا اس میں کیڑے پڑیں گے اور یہ بالکل مٹی ہو جائے گا ہڈیاں ٹوٹ کے بکھر جائیں گی ولد کور علما نے فرمایا و من آراد الآخر کا زیند دنیا کہ جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ سرے سے چھوڑ دیتا ہے عیدین میں زینت کا اہتمام کرتا ہے اور جو مواقع ہیں ان میں زینت کا شریعت کے لحاظ سے زینت کا اہتمام کرتا ہے لیکن زینت ہی کو مقصود نہیں بناتا کہ صبح سے شام تک اپنی کنگھی چوٹی اور چہرہ اور جو بھی چہرے پر لوازمات ہیں اور کپڑے اور یہ ساری چیزیں صبح سے شام تک اپنے کو نہارتے نہیں رہتا ہے یا عورتیں جس طرح سے اپنے کو دیکھتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو بناتی سنوارتی رہتی ہیں جو آدمی آخرت جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت میں پھنسنے کو اس کا عادی بننے کو اسی میں مشغول ہونے کو چھوڑ دیتا ہے بقدر حاجت بقدر یعنی مقصود اس کو اختیار کرتا اس کے علاوہ نہیں بے وجہ اسی میں پڑا نہیں رہتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو موبائل فون میں دیکھتا رہتا ہے کیمرہ کے اندر کے میں کیسے دکھائی دے رہا ہوں اور پھر فوٹو اپنے اچھے اچھے نکال کر اس کو کالے کو گورا بنانا اور جسم کے سارے داغ کو جو ہیں اس میں سے ڈلیٹ کرنا یہ ساری چیزیں یہ اسی میں لگا نہیں رہتا ہے اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے فوٹو نکال کے لوگوں میں ڈالنا نہیں وَمَن أرادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے جس کا مقصود آخرت ہوتا ہے اس کا مقصود زینت نہیں ہوتا ہے دنیا کی زینت اس کو چھوڑ دیتا ہے اس میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے فَمَن فَعَلَ ذَالِكَ تو جس نے یہ کیا جس نے یہ کیا تین کام پر ہیں جس نے یہ کیا وَمَن فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا اس نے واقعی اللہ سے جیسے حیا کرنی چاہیے تھی حیا کی کیا چیزیں تین چیزیں اپنے سر کو اور اپنے پیٹ اور اس کے اطراف کے اضاء کو گناہوں سے بچانا سر کے اطراف اور سر پیٹ کے اطراف اور پیٹ پیٹ حرام کھانا بھی تو اس میں آتا ہے ساری چیزیں اس میں آتی ہے تو سر کے اطراف کے اضا پیٹ کے اطراف کے اعضا ان کی حفاظت نمبر ایک نمبر دو موت کو اور موت کے بعد جو جسم کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو یاد رکھنا نمبر تین دنیا میں زینت کا عادی بننے کو چھوڑ دینا زینت ہی میں لگے رہنے کو چھوڑ دینا بلکہ آخرت کو یاد رکھنا آخرت کی زینت آخرت کا انعام آخرت کی عمدہ زندگی اس کی طرف دھیان رکھنا نہ کہ دنیا کی طرف دنیا میں اس کو چھوڑ دینا آخرت کی خاطر ایسا جو آدمی کرے یہ تین کام جو آدمی کرتا ہے آپ نے فرمایا تو جو یہ کرتا ہے اس نے واقعی ویسے حیا کی حیا کا حق ادا کیا جیسے کہ اللہ کے لیے حیاء, اللہ سے حیا کرنی چاہیے تھی تو معلوم کہ واقعی حیا یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ سے غافل کرتے ہیں آخرت سے غافل کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں انسان کو مجرم بناتے ہیں اور آخرت میں شرمندگی کا سبب ہے وہاں کی شرمندگی اصل شرمندگی دنیا کی نہیں وہاں آدمی اس کی نظر جھک جائے گی گناؤ کی وجہ سے وہ نگاہیں اوپر بھی نہیں اٹھا پائے گا تو وہاں کی ضلعت اصل ضلعت ہے وہاں کی شرمندگی اصل شرمندگی ہے تو اس کی تیاری کرنا کہ وہاں شرمندہ نہ ہو اصل عقلمند یہ ہے کہ چار آدمی کے سامنے بےزت ہونا یہ کوئی بےزتی نہیں ہے ساری مخلوق جمع ہوگی جنات انسان فرشتے صالحین سب جمع ہوں گے ان کے سامنے ذلیل ہونا یہ زیادہ بڑی ضلع ہے اس سے بڑھ کے یہ کہ اللہ رب العالمین جو اس کا مالک ہے اس کا رب ہے احسان کرنے والا رحیم کریم رب اس کے سامنے ذلیل ہو انسان یہ بڑی ذلت ہے اس کا احساس دنیا میں ہونا واقع یہ حیا ہے اور پھر اس ذلت سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنا معاصیت اپنے بدن کو گناہوں سے بچانا یہ اصل حیا ہے تو یہ جو چیز ہے حدیث میں بیان ہوئی ہے اس حدیث کو امام احمدی حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے امام البحقی نے شعب میں بھی اس کو روایت کیا ہے سعید جامع صغیر حدیث نمبر 935 اور حدیث حسن ہے یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم واقعی اللہ سے حیا کرنے والے بنے امام النوی نے جنید البغدادی رحم اللہ کا قول بھی ذکر کیا ہے جو حیا سے متعلق ہے فرماتے ہیں الحایا او اور جنید بغدادی کہتے ہیں حیا کیا ہے حیا یہ ہے کہ ایک انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کرے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اچھا جسم دیا کھانا پینا اور لباس دیا اور دنیا میں وہ سب کچھ فراہم کر دیا جو انسان کی ضرورت ہے تو ایک طرف تو انسان ان نعمت اور دین دیا اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے ایک انسان جانور کی سطح سے اٹھ کر ایک اعلیٰ انسان کی زندگی گزار سکے اللہ کا قرب حاصل کر سکے آخر کی کامیابی حاصل کر سکے یہ ساری نعمت اللہ رب العالمین نے عطا کی ان نعمتوں پر نظر ڈالے ہیں پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے پانے کے بعد میں نے کتنی کوتاہی اللہ رب العالمین کے حق میں کی ان کوتاہیوں پر نگاہ ڈالے ہیں. میں نے کیا کیا مال ملا کہاں خرچ کیا صحت ملی کہاں خرچ کیا علم ملا کیا خرچ کیا کہاں اس کے مطابق عمل کیا آنکھ کان زبان جسم جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی میں نے اس کا کیا استعمال کیا اللہ کے کی لیے میں نے کتنا استعمال کیا اللہ کے کی حکم کے مطابق کتنا استعمال کیا میں نے کتنی کوتاہی کی اللہ کا کتنا شکر کیا اللہ کی کتنی فرم برداری میں نے کی تو ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا استحال اور دوسرے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ ان دونوں چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بعد الت <الْحَيَا> ان دونوں کے بیچ میں ان دونوں کاموں کے کرنے پر انسان کے اندر ایک حالت پیدا ہوگی اس حالت کا نام حیا ہے اللہ کے انعامات اور اپنی کوتاہیاں ان دونوں پر غور کر کے جو شرم انسان کو آتی ہے اس شرم کو حیا کہتے ہیں کیا کیا میں نے اللہ نے اتنا میرے لیے کیا میں نے اللہ کے لیے کیا کیا یہ جو شرمندگی ہے جو دنیا میں انسان کو ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں تقلب لوٹنے پلٹنے یعنی نعمتوں سے استفادہ کرنے نعمتوں میں جینے سے انسان کے اندر اللہ تعالی سے حیا پیدا ہوتی ہے کس طرح سے الْعَاقِلُ أَن بِهَا عَلَى ایک عقل مند آدمی اس بات سے شرماتا ہے کہ اللہ ہی کی دیوی نعمتیں اللہ ہی کے حکم کے خلاف اللہ کی معصیت میں استعمال کرے اللہ کی دنیا میں ایک انسان آپ پر احسان کرے اور آپ اسی احسان کو اسی دیوی چیز کو اس کے خلاف استعمال کریں اس کو اسی سے نقصان پہنچائے آدمی کتنا شرماتا ہے کہ اسی کی چیز سے اس کو میں کیسے نقصان پہنچاؤں اس کی چاہت کی خلاف اس, کی، اس کو ناراض کرنے والا کام اسی چیز سے کروں میں تو انسان اس سے شرماتا ہے اللہ رب العالمین اتنی ساری نعمتیں انسان کو دیں ایک عقلمند آدمی اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر اللہ ہی کی نافرمانی میں اس کو استعمال کرنے سے شرماتا ہے کہتے ہیں الْعَاقِلُ أَن بِهَا عَلَى وَقَدْ قَالَ بَعْدُ صلف نے یہ بھی بات کہی ہے اللہ اللہ قَدْرِ قُدْرِ قُدْرِ سے اتنا ڈر جتنی اللہ کو تجھ پر قدرت ہے دیکھ اللہ تج پر کتنا قادر ہے اس کا استدار کر اللہ تج پر کتنا قادر ہے کتنا بھاگ سکتا اللہ سے تو بھاگ سکتا نہیں اتنا ڈر اللہ سے اور وسطی من ہو اعلی قدر قربی من اور اللہ سے ویسے حیا کر اتنی حیا کر جتنا اللہ تعالیٰ تجھ سے قریب ہے دور ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تجھ سے قریب ہے تجھ کو دیکھ رہا ہے تیرا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم سے اپنی قدرت سے اپنی رحمت سے تو تو اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے تو اتنا اللہ سے حیا بھی کرا ہے اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے اتنا اللہ سے ڈر بھی لیکن یہ ساری چیزیں انسان کے شعور میں ہے اگر انسان آنکھ بند کر لے تو ساری چیزوں کا وجود ہونے کے باوجود بھی اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا سورج ہونے کے بعد روشنی ہونے کے باوجود بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے تو اگر اسی طرح سے انسان کا دل اگر بےحس ہو جائے تو سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہے پھر انسان گنا پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دل کی سختی دل کی بے حسی کے نتیجے میں انسان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اور پھر پرت پر پرت پر دل پر چڑھتی چلی جاتی ہے اور دل اور زیادہ سخت اور بے حس ہوتا چلا جاتا ہے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ پھر تمہارے دل اللہ کی معاسیت کے بعد سخت ہو گئے تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کا احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا حیا ایمان کا حصہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ بات مختلف پیداؤں میں بیان ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المانبا اللہ اما تت الدا عی طریق اور حیا شعبۃ ایمام مسلم نے کتاب المان میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر پینتیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان ستر اور اس پر کچھ زیادہ شعبے ہیں ایمان کے ستر یا اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں یعنی تہتر سے لے کے اس سے زیادہ کچھ شاخیں ایمان کی ہیں اتنے ایمان کے آسپیکٹس ہیں اس کے حصے ایمان کے ہیں لا الہ الا اللہ سب سے افضل کیا ہے ان شعبوں میں ایمان کے اعمال میں سے اوصاف میں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار وہ اولا اور ان میں سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے یعنی طریق و حیا من ایمان حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا بھی ایمان کی خصلتوں میں سے خصلت ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے تو اقوال افعال اور اوصاف سبھی ایمان میں شامل ہے زبان سے نکلنے والے اقوال لا الہ الا اللہ کا اقرار راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہاتھ سے ہو پاؤں سے ہو بدن کا عمل اور حیا جو دل کا عمل ہے یہ سب کیا ہے زبان جسم اور دل ان سے ظاہر ہونے والے عامال ان سے نکلنے والے عامال سب ایمان میں شامل ہیں ابن قطعب رحم اللہ کہتے ہیں والذی عندی فی ذالکا ان الحیاء ربما قطعن المعاصی کما یقتعو الایمان فصار شعبتم منہو یعنی ایمان میں سے کا مطلب کیا ہے حیاء اور ایمان کا جوڑ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو بات میرے نزدیک ہے غور و فکر کر کے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حیا اکثر انسان کو گناہوں سے روکتی ہے گناہ کے کاموں سے شرمندگی کی وجہ سے انسان حیا کر کے رک جاتا ہے جیسا کہ ایمان بھی انسان کو گناہوں سے روکتا ہے تو دونوں میں یہ مناسبت ہے کہ ایمان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اسی طرح حیا بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تو حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے جو انسان کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے المسائل واہ میں ابن خطبہ نے یہ بات کہی ہے صفحہ نمبر تین سو پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے الحایا شان ایمان و شانق امام احمد تر اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سی جامع سعیر حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا اور کم گوئی کم بولنا بولنے سے آجز ہونا یہ کیا ہے شوبتان ایمان ایمان کے شعبوں میں سے ہے ایمان کے قصلتوں میں سے ہے البدا ولبیا سخت باتیں کرنا اور بڑھ بڑھ کے کھول کھول کے باتیں کرنا شعبتا نفاق یہ کیا ہے یہ نفاق کے شعبوں میں سے شوبے ہیں دو شوبے ہیں یعنی انسان کا ایسے کام کرنے سے رک جانا اور شرم کرنا جو عیب والے ہیں شریعت کے اعتبار سے دین کی روشنی میں یا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے برا لگتا ہے مروت کے خلاف ہیں ایسے کاموں سے رک جانا حیا یہ ایمان میں سے ہے اسی طرح سے انسان کا کم گو ہونا یہ نہیں کہ بڑھ بڑھ کے کوئی آدمی آپ کی بےزتی کرا تو آپ بھی بےزتی کرنے لگ جائے اس کی. گالی گلوچ پر کوئی آدمی اتر آئے تو آپ بھی اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں نہیں انسان کا شرم کی وجہ سے بولنے سے رک جانا کہ بدتمیزی نہیں کرنا بدتمیز کے ساتھ یہ بھی بدتمیزی کرنے لگ جائیں بداخلاق کے ساتھ یہ بھی بدخلاقی کی باتیں کرنے لگے نہیں بلکہ ایسے وقت ایسے موقع پر جھگڑے میں اختلاف میں انسان کا بولنے سے عاجز ہو جانا کہ سامنے والا تو بدتمیزی کی باتیں کر رہا بے لگام بولا چلا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں بولتا ہے یہ نہیں بول پاتا ہے کیوں اپنے ایمان کی وجہ سے اپنی حیا کی وجہ سے کہ اپنی, اخ, اپنی اخلاق کی وجہ سے یہ نہیں بول پاتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ اپنی زبان کو اس کی طرح غلط استعمال نہیں کر رہا ہے یہ ایمان میں سے ہے ولبدا ول بیان و شربتا لیکن بدا بدا کس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان دل دکھانے والی بے مروتی والی باتیں کرنے لگے دل توڑ کے بات کرے کسی کی اور بیان اور ایک دم کھول کھول کے ننگی باتیں کرے اور گھٹیا باتیں کرے اور اس طرح کی ساری باتیں اس میں آتی ہیں کہ بہت زیادہ واضح کر کے بیان کر کے باتیں کرنا یہ کیا ہے شربتا مننفاق آپ دیکھیے بعض اوقات جھگڑوں میں اختلافات میں یا اور بھی مواقع پر انسان بعض باتیں ایسی ہوتی جن کو کنائے میں بولنا ہوتا ہے لیکن اس کو کیا کرتا ہے ایک دم کھلی زبان میں پھیلا پھیلا کے بولتا ہے سننے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو بالکل چبھو کے باتیں کرتا ہے دل توڑ کے باتیں کرتا ہے تاکہ یہ نفاق کے شعبوں میں سے کیوں اس لیے کہ یہ بے حسی کے علامات میں سے انسان کا احساس جب ختم ہو جائے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایسے وقت میں انسان بولنے سے رک جاتا ہے ایسی باتیں نہیں بولتا جو بالکل گری ہوئی اوچھی باتیں ہوں لیکن جب انسان کا ایمان ہی مانگ پڑ گیا ہو یا مر گیا ہو تو ایسے انسان کو کسی سے کیا خوف اور کسی سے کیا شرم حیا وہ جو چاہے زبان استعمال کرتا ہے جیسا چاہے چاہ زبان استعمال کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا اور کم گوئی یہ ایمان کے شعبوں میں اور سخت گوئی اور بالکل کھلم کھلا باتیں کرنا نئی سرمانہ بولنے سے کچھ بھی نفاق کے شعبوں میں سے ہے تو امام احمد ترمیدی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3201 حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا او من المان و, و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا من جفا ولبدا ان الجفا بدا سخت سخت باتیں کرنا یہ کیا ہے جفا میں سے ہے یعنی سخت زبانی سخت دلی میں سے بے مروتی میں سے ہے ایک آدمی کو لوگوں کا لوگوں کا احساس نہ ہو ان کی مروت نہ ہو رعایت نہ ہو لوگوں کی تو جو چاہے اپنی زبان استعمال کرتا ہے دل توڑنے والی باتیں کرتا ہے فحش باتیں کرتا ہے تو کہا کہ ولبدا او من الجفا سخت گوئی سخت دلی اور جفا میں سے ہے جفا بے مروتی میں سے ہے ولجفاف نار اور جفا یعنی بے اصولی اور بے مروتی یہ جہنم میں لے جائے گی علما نے کہا کہ جفا سے مراد بر کے خلاف ہے جفا بر کے خلاف ہوتا ہے وفا کے خلاف ہوتا ہے جفا تو یہ ساری چیز یہ جفا کہاں لے جائے گی جہنم میں اور سخت زبانی جفا میں سے ہے سخ دلی کی علامت میں سے اور سخت دلی انسان کو جہانا میں لے جائے گی امام ہاکم نے امام البحقی نے اور اسی طرح سے امام, امام البرانی نے سعید الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ننانوے اور حدیث صحیح ہے بال ہوا کہ حی... یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا کیوں اس لیے کہ ایمان جنت میں لے جاتا ہے حیا جنت میں لے جاتی ہے حیا کی کمی ایمان کی کمی کی علامت ہے بلکہ حیا کا نکل جانا ایمان کے نکل جانے کی علامت ہے الطلاق سرے سے حیا زندگی سے نکل جائے نہ آدمی لوگوں سے حیا کرے نہ اللہ سے حیا کرے سرے سے اس کی زندگی میں حیا نہ ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جس درجے میں حیا کم ہوگی اس درجے میں ایمان میں کمی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان أول جميعا. اللہ تعالیٰ نے حیا اور ایمان کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھا ہے حیا اور ایمان کی جوڑی بنائی گئی ہے اللہ کی طرف سے فا رف احد الآر جب دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے کسی انسان کی زندگی سے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے یعنی ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چھین لیا جاتا ہے اگر ایمان نکل جائے حیا بھی نکل جاتی ہے حیا نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے معلوم کہ دونوں لازم و مضوم ہیں ایمان اگر ہے تو حیا ہے حیا اگر ہے تو ایمان ہے اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں حیا نہیں تو ایمان نہیں اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب المان میں سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تین حدیث صحیح ہے آج آپ اپنے معاشرے میں غور کر کے دیکھ لیں بے حیائی عام حیائی ہوتی چلی جا رہی ہے بازاروں میں عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ گھومنا زینت کے ادھورے کپڑے پہن کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھے کیا اس کو برے کہیں گے نئے نئے لیکن ادھورے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آنا نقاب نہیں حجاب نہیں اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا کہ لوگ اس کی زینت کو دیکھیں اپنی نمائش کرنا مزین ہو کر آنا چہرے پر پچاس چیزیں پوت کے آنا اور لوگوں کے سامنے بالکل اپنے آپ کو مزین کرنا کہ مجھے چنو مجھے دیکھو مجھے سراہو اور بازاروں میں نکل آئے کہ لوگوں کی طرف سے اس کو لائک ملے خاموش یہ بے حیائی ہے اسی طرح سے ٹک ٹاک پر عورتوں کا ویڈیو بنا کر ڈالنا تاکہ اس کو نیچے لائکس ملتے رہیں اور اس میں فیمس ہو جانا اس کے سبسکرائبر بڑھ جانا یہ بھی حیائی کے مظاہر میں سے ہے اسی طرح سے شادی بیاہ میں مسلمان نوجوان اور نوجوان بچیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا اور حلدی لگانا ایک دوسرے کو یا دولے کا بیٹھنا اور اس کی جو اس کے لئے غیر محرم بہنے ہیں اور اشتدار ہیں اس کی خواتین ہیں ان کا آکر اس کو ہلدی لگانا وہ سارے رسم و ر اس کو انگوٹیاں پہنانا اور اس طرح سے ساری چیزیں کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بھی حیائی ہے اسی طرح سے یعنی نکاح کے دن کی باتیں نکاح کی رات کی باتیں نوجوان دولہا دلہن بیوی شوہر کا اپنے دوستوں رشتے داروں میں وہ باتیں بیان کرنا جو بتانا مناسب نہیں ہے اور مزے لینا اس میں ساری تفاصیل کے ساتھ ایک دوسرے کے بیوی شوہر کے تعلقات کو اپنے دوستوں اور سہلیوں میں بیان کرنا کہ کیا یہ بے حیائی ہے بے حیائی ہے اور اسی طرح سے گھر والوں کا مل کر میں جانا باپ بڑا باپ بیوی ماں بچے دادا دادی نانا نانی اس طرح کے جتنے رشتہ دار ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے فلموں میں جانا میں جانا اور ساری بے حیائی کے مناظر کو دیکھنا یا گھروں میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ میں سب کا مل کر ٹی وی شوز فلم کے شوز دیکھنا اور اس کے اندر گانے ناچ گانے اور گری سے گری چیزیں بھی اس کے اندر آئیں تو اس کے اندر ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرنا تو یہ, یہ سب کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے تو یہ اگر ہماری زندگی کا حصہ اگر بن گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس نے ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر دیا ہے اس نے ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر دیا ہے تو اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحیہ اور امانا جمیان حیا اور ایمان دونوں کو جوڑا گیا ہے دونوں کی جوڑی بنائی گئی ہے ایک دوسرے سے دونوں کو مربوط کر دیا گیا ہے پیدا رف احد اور رف دونوں میں جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور بہتی شعب المان میں حدیث نمبر 1603 اور حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <سلام> <سلام> عیّ لا عی القلب من <الامان> چار چیزیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاروں چیزیں ایمان میں سے ہیں حیاء عفاف عی لسان اور عمل عمل صالح ہے کہ ایک انسان کا شرمانا حیا کرنا اللہ تعالی سے یا برائی کر کے یعنی لوگوں کے بیچ میں بے مروت کام کرنے سے شرمانا یہ حیا ایمان میں سے ہے اسی طرح سے آفاف مال اور یعنی شرمگاہ کے اعتبار سے انسان کا آزاد ہو جانا اس سے بچنا یہ عفت کہلاتا ہے آفاف یعنی حرام نہیں کمانا حرام نہیں کھانا خیانت نہیں کرنا غبن نہیں کرنا اسی طرح سے لوگوں میں ناجائز تعلقات عورتوں سے نہیں بنانا چاہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو یا واقعی ہو ایک انسان کا اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا پاک دامن رہنا مال اور عورت کے بارے میں یہ دوسری چیز تین والعی. آپ نے فرمایا ایسان القلب کہا کہ زبان کا گویا کے کم گو ہو جانا یہ نہیں کہ دل کا گنگا ہو جانا زبان کا گنگا ہونا گونگا اس اعتبار سے کہ بری باتیں بولنے سے آدمی رک جائے اس کی زبان رک جاتی ہو حیا کی وجہ سے گٹیا باتیں بولنے سے تو گویا کے گونگا ہے آدمی زبان ہو کے بھی بات نہیں کرتا ہے سارے لوگ گالیاں دے رہے ہیں گندی باتیں کر رہے ہیں جوکس گندے گندے بول رہے ہیں دوستی آفس میں اور مجلسوں میں لیکن یہ نہیں بولتا ہے لوگوں کے اندر بیٹھ کے خاموش رہتا ہے ایسی مجلس میں بلکہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اگر مجبوراً بیٹھنا پڑے جا نہیں سکتا ہے تو اس میں شریک نہیں ہوتا وہ بھی اپنی طرف سے کوئی گھٹیا بات ہی نہیں کرتا ہے کندے جوکس نہیں بولتا ہے گویا کے لوگوں کے بیچ میں کیا بات ہے بھائی تم تو گونگے بن گئے خاموش بیٹھے ہو کیا بات ہے زبان کا گونگا دل کا نہیں دل اس کا اللہ سے باتیں مناجات کرنے والا ہے نماز میں تنہائیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل ہے اس کا گونگی زبان گونگا دل نہیں جاہل دل نہیں بلکہ خاموش زبان اور چوتھے والعمل اور عمل زندگی میں ہونا یہ کی کیا ہے من ایمان ایک آدمی حیا کرتا اللہ سے اور وہ پاک دامن ہے مال و عورت کے معاملے میں اور اس کی زبان بے حیائی کی باتیں نہیں کرتی ہے اور وہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ ایمان میں سے ہے یہ ایمان میں سے ہے اور کہا کہ وہ ان یز نہ یہ چیزیں جس انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کی آخرت میں اضافہ کرتی ہیں دنیا میں کم کرتی ہیں ہے انسان جو ہے حیا کی وجہ سے مال سمیٹنے والا نہیں بنتا عہدے پانے والا نہیں بنتا بے حیا آدمی ہوتا ہے جو گر پڑ کے چیزیں حاصل کر لیتا ہے چاہے عزت چلی جائے مال تو ملا چاہے دنیا کا بے عزت ضلیل کیوں نہ ہو جائے عہدہ مل گیا تو بعض اوقات انسان عزت ہونا گوارا کر لیتا ہے چیز پانے کے لیے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں لیکن جو آدمی واقعی حیا والا ہے دیندار ہے ایمان والا ہے وہ دنیا کھونے کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی عزت اور اپنی آخرت کھونے کو برداشت نہیں کرتا ہے تو کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چار چیزیں جس میں ہیں ان نہ ہونا نہ یا آخرت میں بڑھاتی ہیں نعمتوں کو درجات کو اور اجر ثواب کو وہ قسم امن دنیا اور اس کی دنیا میں سے کم کر دیتی ہے دنیا فوائد سے آدمی محروم رہ جاتا ہے حیا کی وجہ سے تقوا کی وجہ سے پاک دامنی کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے مفادات کو چھوڑنا پڑتا ہے حیا کی وجہ سے ولما یزید نفل آخرت ہی اکثر و مما یون قسن فل دنیا اور آپ نے یاد رکھو کہ آخرت میں جو یہ بڑھا دیتی ہیں دنیا میں جو کم کرتی ہیں اسے بہت زیادہ ہے آخرت میں جو اس میں بڑھنے والا ہے یہ نہیں کہ جتنا دنیا میں کم ہوتا ہے اتنا ہی آخرت میں بڑھتا ہے نہیں دنیا میں بہت کم کم ہوتا ہے دنیا میں نقصان بہت کم ہوتا ہے لیکن آخرت کا فائدہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جہاں تن کا گیا تو وہاں پہاڑ ملے گا یہاں جو کھوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں اللہ دیتا ہے تو یہ دنیا کی حیا اور دنیا میں عفت اور دنیا میں زبان کی تہارت و پاکیزگی اور آدمی کے اعمال کی صلاح اس کے اعمال کا اچھا ہونا یہ ایمان میں سے ہے تو حیا ایمان میں سے ہے امام اتبرانی نے اس کو الکبیر میں الموجم و القبیر میں روایت کیا ہے صحیح ترغیب حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیس اور شیخ الا کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لے غیر رہی ہے یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حیا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اللہ تعالی کی مراد اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں حیا کرنے لگے اور جن چیزوں سے یعنی اللہ تعالیٰ جو, جو چیزیں شریعت میں ہیں ان کو نہ کرے آدمی حیا کی وجہ سے یہ حیا نہیں ہے یہ بزدلی ہے مثلا ایک انسان گھر کے لوگ بیوی ہے بے پردہ ہے اب اس کو نصیحت کرنے کو شرماتا ہے کیسے بولوں ابھی ابھی نکاح ہوا ہے اور بے حیائی کے ساتھ بیوی بے پردگی کے ساتھ رشتے داروں میں اس کے جا رہی ہے غیر محرم لوگوں کے سامنے آ رہی بولنے کو اس کو تھوڑا ابھی شرما رہا ہے کہ کیسے بولوں برا لگے گا اس کو تو یہ جو ہے یہ حیا نہیں ہے یہ بزدلی ہے یہ بزدلی ہے یا لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں من کرنے سے آدمی ڈرے غلط کو غلط بولنے سے ڈرے صحیح کو صحیح بولنے سے ڈرے یہ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا لوگوں کو برا لگے گا لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے دیکھو مسجد خراب کر دیا سب کا موڈ خراب کر دیا یہ جو چیز ہے یہ بزدلی ہے یہ مداحنت ہے یہ حیا نہیں ہے آدمی کہے گا کہ بھائی حیا جب اچھی چیز ہے تو بہت سارے لوگ تو شرماتے ہیں صحیح کام کرنے سے شرماتے ہیں، صحیح کام کرنے سے شرماتے ہیں تو یہ کیا ہے تو یہ حیا نہیں ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے المراد بل حیائی فحاد ہل ما یقون شرعیا ان احادیث میں جو حیا جس کی تعریف آئی ہے جن کو ایمان سے جوڑا گیا ہے تو وہ, وہ حیا ہیں جو شرعی حیا ہیں جس کو لوگ حیا کر کہتے وہ نہیں والحیا الذي ينشأ عن عنه الاخلال بالحقوق ليس حیا شرعیا وہ حیا جس سے جو حقوق ہیں وہ پامال ہوتے ہوں ان میں خلل پیدا ہوتا ہو وہ شرعی حیا نہیں ہے اللہ کا حق ادا نہیں ہو رہا بندوں کا حق ادا نہیں ہو رہا اگر ایسی حیا ہے جس سے اللہ یا بندو کا حق پامال ہوتا ہو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں وہ شرح حیا نہیں ہے بل ہوا و مہان بلکہ یہ آجزی اور گھٹیا پن ہے ایک انسان کمزور ہے وہ اخلاقی کمزوری ہے یہ یہ نہیں کہ اس کے اندر حیا ہے حیا نہیں ہے یہ بزدلی ہے یہ گھٹیا پن ہے وہ ان نمایت لکو حیا ان لمشا بہاتی ہی للحیا اس کو حیا لوگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ شرعی حیا کے تھوڑا سا مشابہ ہے یہ دیکھنے میں ویسی دکھائی دیتی ہے لیکن ہے نہیں وہ حیا وہ بزدلی ہے وہ مخلوق کا خوف زیادہ اللہ کا کم ہے خوف جو ہونا چاہیے عیب کا احساس اللہ کی نسبت سے زیادہ ہونا چاہیے آخر کی نسبت سے زیادہ ہونا چاہیے نہ کہ دنیا کی نسبت سے اور مخلوق کی نسبت سے ہو اگر ایسا ہے تو پھر یہ حیا نہیں ہے یہ معیوب چیز ہے یہ لوگوں کی نگاہ میں حیا ہو سکتی ہے یہ شریعت کی نگاہ میں شریعت کے تباہ سے حیا نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ ان نمایوت لق و حیا ان لمشا بہت ہی لیا شرعی وہ بات و حیا یہ ہے کہ انسان کو کبھی کاموں کے برے کاموں کے چھوڑنے پر آمادہ کرنے. یہ تو برا کام کر رہا ہے بھائی لوگ درگاہ پہ جا رہے پکنک پہ گئے درگاہ آئیں لوگ بولے چلو درگاہ پہ جائیں گے سسرال والے درگاہ والے ہیں تو یہ بھی کیا کر رہا ہے اب میں کیسے بولوں ان کو میں نہیں جاتا درگاہوں پہ تو ان کے ساتھ یہ بھی جا رہا سارے رشتے دار ہیں چلو بھائی فلاں دریا پکنک پہ گئے تو سب جو ہے بے پردہ ہو کے پانی میں جا رہے ہیں اپنے پورے ہاں پریچے اٹھا کے یہ بھی جا ان کے ساتھ میں بولے آئی تو یہ بھی کپڑے اتار کے ہاں انڈر ویئر کے اوپر جا رہا تیرنے کے لیے کلے لوگوں میں میں کیسا دکھاؤں گا بیچ پہ میں ایک دم شریف اتنا دکھوں گا تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کا حکم توڑنے والا بن گیا یہ بے حیا آدمی ہے حیا والا نہیں ہے تو بے حیا آدمی ہے کہ اس نے لوگوں کے ڈر سے ایسا کام کیا جو شریعت کی نگاہ میں بے حیائی ہے ایسے کتنے لوگ ہیں رشتے دارے جو ہے غیر محرم بہنے ہیں عید کا دن آیا اور ہاتھ ملانے کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا عید مبارک اب یہ سوچ رہا میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تو کتنا یعنی کیسا برا آدمی ثابت ہوگا لوگوں کے بے مروت آدمی ہے اس نے بھی ہاتھ ملا دیا اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا عید مبارک یہ کیا ہے اس نے بے حیائی کا کام کی حیا نہیں ہے یہ شرمانا نہیں یہ بزدلی یہ غیرتی ہے اس میں دینی غیرت نہیں ہے یہ اللہ کا حکم توڑ سکتا ہے لیکن لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتا ہے یہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے لوگوں کو نہیں تو یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ بری چیز اس کو حیا نہیں کہتے ہیں یہ بزدلی ہے دکھنے میں حیا جیسا ہے لیکن ہے نہیں نا دکھنے میں ہونا وہ حیا نہیں بناتا ہے اس کو حیا کی اصل یہ ہے کہ ایک انسان بری باتوں سے روکے۔ بری باتوں کے کرنے سے شرما ہے نہ کہ مجرد شرما ہے اس کا تعلق بری باتوں سے ہوتا ہے اللہ کا حکم توڑنے سے شرما ہے برائی کا ارتکاب کرنے سے شرما ہے مخلوق سے, سے شرما تو یہ, یہ چیز اگر نہیں ہے تو وہ حیا نہیں ہے تو فت الباری میں حدیث نمبر چھ ہزار ایک کے تحت اب نے حجر نے یہ بات کہی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حیا بظاہر حیا جس کو کہیں گی جو کہ حیا نہیں ہوتا ہے یہ دین کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے یعنی حیا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کے معاملے میں دین کے سیکھنے سکھانے میں حق کے معلوم کرنے اور اس کے بتانے میں حیا کرنے لگے اسی لیے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں لا لاطم العلم مستحین ولا مستقبل دو لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے ایک وہ جو حیا کرے علم حاصل کرنے میں سوال پوچھنے میں حق معلوم کرنے میں یا وہ آدمی جو گھمنڈی ہو وہ ہو اپنی بڑائی میں مبتلا ہو ایسا آدمی علم حاصل نہیں کرتا ہے وہی سوچتا میں کیوں کسی سے پوچھوں میری ضلع ہوگی لوگوں کے سامنے لوگ مجھ کو ایب لگائیں گے کہ کیسا آدمی اس کو ابھی تک معلوم نہیں تو میں لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا مجھے بڑا ہی بنے رہنا ہے وہ نہیں پوچھتا علما سے وہ جاہل رہنا پسند کرتا ہے لیکن پوچھ کر تھوڑی دیر کی ذلت برداشت کرنا پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح سے وہ آدمی جو حیا والا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھتا ہے لیکن حیا والا اگر آدمی ہے جس کو سراہتن پوچھنے میں حیا آتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اور کے ذریعے سے پوچھے کوئی مسئلہ نہیں بعض اوقات کوئی انسان اپنا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کسی عالم کے سامنے پوچھنا نہیں چاہتا ہے ذاتی مسئلہ ہوتا ہے پیشاب پاخانے سے متعلق ہے بیوی سے تعلق سے متعلق ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے خواتین ہے تو اب بالکل آم، پوچھنے سے شرماتا ہے کسی اور سے بول سکتا ہے دوست سے کہ میرا مسئلہ آپ پوچھو میں سنوں گا تم پوچھ لینا اس میں برائی نہیں ہے لیکن یہ کہ سرے سے آدمی کسی سے بھی نہیں پوچھے تو ایسا آدمی علم سے محروم رہتا ہے امام البری امام البخاری نے کتاب اللم میں باب الحیا فی العلم علم الحیا کرنے کے تعلق سے اس باب میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے برعکس عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں نعمن نساء نساء الانصار انصار کی عورتیں کتنی اعلی عمدہ اچھی عورتیں تھیں لم یکن یمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین انہیں دین میں گہرائی کے ساتھ بصیرت حاصل کرنے سے حیا روکتی نہیں تھی حیا کی وجہ سے کہ ہم کیسے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین کی باتیں پوچھنے سے رکتے نہیں تھے وہ خواتین رکتی نہیں تھی تو کیسی اعلی اور عمدہ عورتیں تھیں کہ دین میں تفاقہ سے کہ, کہ, کہ تعلق سے انہیں حیا معنی نہیں بنتی تھی تفقو میں حیا معنی نہیں بنتی تھی یعنی حیا وہ ممدوق نہیں ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے جو انسان کو علماء سے دین کی باتیں پوچھنے اور دین سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے امام البخاری نے اسے بھی تعلیم روایت کیا ہے کتاب العلم میں اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الحیض میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر تین سو بتیس پر بعض لوگ قرآن پڑھنے سے شرماتے ہیں بھائی بچپن میں نہیں پڑھنا سیکھا اب عمر گزر گئی بڑھاپا آ گیا ہندی میں پڑھتے ہیں رومن میں پڑھتے ہیں لیکن عربی زبان سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کے ساتھ ایشا کے بعد جب بھی وقت ہے بیٹھتے نہیں کیوں لوگ دیکھیں گے دیکھو بڑے ہو کر اب علم حاصل کر رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں تو یہ شرمانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس بات سے شرمانا چاہیے کہ اب سمجھ میں آیا تو ابھی بھی نہیں سیکھ رہے ہیں. شرمانا اس سے نہیں چاہیے کہ سیکھ رہا ہے شرمانا اس سے چاہیے اگر نہیں سیکھ ہے تو شرمانا چاہیے آدمی کو شرمانی چاہیے سمجھ میں آیا پھر بھی نہیں سیکھ رہا اب تک نہیں سمجھاتا نہیں سیکھا کوئی بات نہیں اب سمجھ میں آ کے بھی نہیں سیکھ رہا تو یہ زیادہ شرمانے کی چیز ہے یاد رکھیے اس کو حق بتانے میں بھی انسان کو نہیں شرمانا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فائم تم فن تشرو نسی حدیث جب نبی صلی اللہ علیہ کے گھر میں تمہارے لیے دعوت ہو جب کھانا وانا کھانا نہ کھا تو پھر اب اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جاؤ فن تشرو بکھر جاؤ جاؤ مجلس برخاست کرو نہ حدیث پہ حدیث بات پہ بات نکالتے رہو اور مجلس لمبی ہوتی رہے باتوں کا شوق رکھتے ہوئے باتیں نہ کرو مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ کے گھر میں اور اس سبھی کے لیے ہے لیکن خصوصاً اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ اپ نے دعوت دی تو صحابہ بیٹھ کھانا ہونا تو ہو گیا اس کے بعد یہاں ہوا کی باتیں بھی ہونے لگی اور جا ہی نہیں رہے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ذالک کان یؤذین نبی فاستحی منکم یہ تمھاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی اور اپ اس کے تعلق سے تمہیں یعنی بیان کرنے یا اب جاؤ گھر کو اپنے اس طرح سے بولنے سے آپ شرماتے تھے اللہی من الحق لیکن اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے نبی اپنا حق مانگنے سے شرماتے ہیں لیکن اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے اپنا حق مانگنے سے شرمانا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں لیکن حق بیان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں شرماتے تھے اور اللہ بھی نہیں شرماتا ہے یہ سورت العذاب کی آیت نمبر ترپن ہے اس کا سیاقات تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں تو یہ خوبی ہے کہ حق بیان کرنے سے نہ شرمایا جائے ایک انسان لوگوں کے بیچ میں کیسے حق بیان کر دے لوگوں کا دل ٹوٹے گا لوگ برا مانیں گے یا لوگ مجھ کو ایب لگائیں گے لوگ مجھ کو گھور کے دیکھیں گے تو کیسے میں بیان کروں نہیں حق بیان کرنے سے اگر حیا رکاوٹ بنتی ہے وہ حیا نہیں ہے وہ بزدلی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو امام البی شاید کی تفصیل میں کہتے ہیں آئی لایت رکو تدیب وہ بیان الحق حیا اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیح کرنے تدیب کرنے سے اللہ تعالی شرماتا نہیں حق کے بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شرما کہ تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت حیا والے تھے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے حدیث میں جیسے آیا ہے کہ بندہ یعنی جب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے آگے دعا میں پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے تو اللہ حیا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں اللہ اشد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاری بچی کاری ایک نوجوان بچی جو اپنے پردے میں شرماتی ہے اس سے بھی زیادہ شرمانے والے تھے ایک کاری بچی اپنے پردے میں جیسے شرماتی ہے اس سے زیادہ حیا والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جب آپ کو ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند نہیں ہوتی تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی سے پہچان لیتے ہیں بعض اوقات کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچاتا اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی لیکن آپ حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتے لیکن آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دیتا کسی کی وجہ سے آپ کو پریشانی لائق ہوتی آپ کچھ بول نہیں پاتے حیا کی وجہ سے مروت کی وجہ سے اخلاق کی وجہ سے لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ہم کو اس کا اثر دکھائی دیتا بلکہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی جو آپ کے چہرے پر اس کے اثر ہم کو فوراً دکھائی دیتے یہ آپ کو پسند نہیں ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے دل میں جو ناپسندیدگی کا احساس ہوتا تھا اس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں طور پر دکھائی دیتا تھا تو یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے بخاری کتاب العدب 6102 اور مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2320 الفاظ بخاری کے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں یعنی یہاں پر جو بات ہم نے دیکھی کہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے اس کی بھی حدود ہیں یعنی کہ آدمی ایک دم کھل کے بات کرے بعض باتیں شرم حیا کی ہوتی ہیں انہیں بیان کرنے میں انسان کو سلیقے سے بات کرنا چاہیے خاص کر کے ایسے مجمع میں جہاں پر خواتین بھی ہیں اور انسان وہاں بات کر رہا ہے یا بڑے ہیں وہاں پر اور بات کر رہا ہے تو ایسی مجالس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرم کی ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ صحیح طور پر استعمال کرنے چاہیے اس میں انسان کو بہت ساری باتیں کنائے میں بیان کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں سالت امراۃ النبي صلی اللہ علیہ وسلم کیفت تغتسل من حیضتها۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی مجلس میں تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض سے کیسے پاک ہونا ہے؟ حیث کا غسل کر کے پاک کیسے ہونا ہے؟ قال فذكرت انه علمها کئی <تصح> فتح کہتے ہیں کہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سکھایا کہ غسل کیسے کرنا چاہیے حیض کا پھر آپ نے فرمایا ثم پھر, پھر آپ نے فرمایا کہ کپاس کا پھایا یا کپاس کا ایک ٹکڑا لے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے اور اس کو مشک والا عطر لگائے اور پھر اس سے صاف کرے پاک کرے قالت کئی فروا سورت نے پوچھا اللہ کے رسول اس کپاس کی کپی سے یا اس کے پھائے سے اور عطر لگا کر یا اس سے یعنی مشق لگا کر میں کیسے کیسے صفائی کروں شر اللہ تعلیم میں فرماتی ثم ان صلی اللہ علیہ وسلم استا جب اتنی تفصیل سے بار بار وہ عورت پوچھنے لگی کہ کپاس سے صفائی کیسے کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں شرما گئے آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ایک روایت میں آپ نے فرمایا تتا ہی اللہ آپ نے سبحان اللہ پاکی حاصل کرے آپ اس طرح سے بولتے رہے آپ نے تفصیل سے نہیں بتایا آپ نے کہا بس کپاس لے اور صفائی کر لے اپنی جگہ کی تو اس کیسے آپ نے کہا سبحان اللہ پاک پاک ہو جائے صفائی کرے اور آپ نے اپنے اپنی چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اس طرح سے عورت اتنی تفصیل سے پوچھ رہی کیسے بتاؤں اس کو یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی جو اشارے میں بتانے کی ہوتی بتانا ہے لیکن اشارے میں تو اس کی بھی کچھ حدیں ہیں ایک ایک آدمی کھلم کھلا بیان دے, اس کی بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چہرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا چہرے کو چھپایا اپنے اور کا سبحان اللہ صفائی کر لے اپنی کپاس سے صاف کر لے سفیان جو حدیث کے راوی انہوں نے کر کے بتایا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا ہتائش فرماتی کال تھا وہ آرف تما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہی تھی ہتائشہ فرماتی کہ میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اپنے پاس لیا اور میں نے اس کو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی کیسے پاکی حاصل کرے تتب, اثر الدم خون کا جو اثر ہے اس کو اس جگہ کو اس کپاس سے صاف کرے امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں دونوں نے روایت کیا ہے بخاری حدیث نمبر تین سو چودہ اور مسلم حدیث نمبر تین سو بتیس الفاظ مسلم کے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک دم کھول کے بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے کنارے میں بیان کیا اور آپ نے وہاں تک بیان کیا کہ ایک عورت کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہتائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تفصیل سے تجھ کو بتاتی ہوں تو اس طرح کے جو مرد اور عورت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کو بولنے والے کو احتیاط سے بولنا چاہیے ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے جو حیا اور یعنی مہذب زبان ہو حیا والی زبان ہو یعنی کہ ایک دم کھلم کھلا ایسی زبان بولے کہ سننے والے خود سن کر شرمندہ ہو جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حیا سے متعلق تھی ایک اور حدیث اسی تعلق سے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور اس میں تین بہت ہی اہم اصول فکری اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں ان اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو حیا اور اس سے متعلق جتنے اوصاف ہیں ان سے متصف فرمائے اور اپنے سر کو اور اپنے پیٹ کو اور ان کے اطراف جتنے اعضاء ہیں انہیں اللہ کی معاشیت میں استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت کی توفیق دہ فرمائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں آخرت کی فکر کرنے والا موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے والا قبر کے احوال کی فکر کرنے والا اور اسی طرح سے زینت ہی میں لگے رہنے کی بجائے آخرت اور اخلاقی زینت سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کرنے والا بنائیں اور حیا کا اہتمام کرنے والا بے پردگی اور یانیت بے حیائی فوش گوئی اور فوش عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اکول بھادا وسطی اللہ علیہ و شنٹ باقی ہے شیخ کو ایک جنازے میں بھی, بھی جانا ہے صح صح